علما اہل سنت کی کے ریکیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفی چوک دار السلام گجراولہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمد للہ رب ال <العالمين> وسال تو وسال معلا سید دل مورسالی صحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله مشی سانس نئیما فی الوا اد یقل ہی لا تحلہ معنا صدق مولا مولانا دیمار وبلغنا ن بیل کری علیہ والا آلحی افضل سلاتے و تسلی کاللہ ہبار کال فیشان حبیبہی لا ہلاکت ہول دینا منو سلو آل سلوتلی ص اللہ ہو عیا رسوللہابیا ہبی بل صلاح ہو عکیا <سطح> یار دے یار دا بان یار نبی دیا یار یار <سطح> جدے جہ دل چ نبی پاک وسلم محبت سرکار دیا دی محبت وہ پڑھے جہ دل دی محبت نہیں سرکار دے دارا دی محبت نہیں ان تکلیف دن میں بالکل تیار نہیں جنہ کے دل چہبت ہے وہ محبت برداز میری آواز نال آواز ملا کے پڑھو تاکہ جڑے اکا دکا بےلی محفل چ نہیں آئے ان پتہ لگے کہ کتوں کتوں لوگ چل کے الحمدللہ مرکزی جامع مسجد جینت المساجد دے اندر موجود نے حال بھی الحمدللہ سرکار دے گلاما نل اور بار برامدے دے دیکھو لوگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں گل گا اکثر ازوق صاحب کا مظاہرہ فرماؤ تاکہ ترقی پرجوش آواز ن کوئی کا حالی تک یعنی سجے کا سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالی باب برکت محفل حاضر ہو کے خیر و برقت آفر کر سکے ایک آواز نال آواز ملا کے پیار محبت پڑو بان یار دابن یار نبی دے دا یار نبی دے آ یار دابن یار نبی دے او جے تا چل مدی نے جی شکوی دیکھ ل جوڑ مزارا دا بن یار دا بن یار نبی دے شمارے سالت دا پروانا گج کے آپ کو سبحان شمارے سالت دا پروانا بھائی جان دا جس نو کل زمانہ بھائی جان دا جس نو کل زمان اے نام سدیک رفیق پیارا نام سدیک رفیق پیارا ساتھی دا بن یار نبی دے بھائی توڑ دے ساتھی توڑ پہنچا سن مل کے آخو سبحان ساتھی تو پہنچاسن بے پھڑ انگلیاں جنت جاسن بائی فر اونگلیاں جنت جاسنال دے سیر کرے سن دے سیر کرے سن یلت دے گل زارا دابن یار نبی دے آندابن یار نبی دے بے صدیق دے ویری سڑ دے ریسن خلیفہ اول خلیفہ برحق خلی بلا پلا فصل امیر المنی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے ویری سر دے ریسن بی غم دیا آر دے ریسن بئی غم دیا آ, آ بھر دے رسن اے نمبر والے نمبر ل گ مرو باپ سلوسل پاس نمبر والے نمبر ل گئی نمبر والے نمبر ل اے چارا لی چلد بے چارے آگا بن یار یار دا بن یار اللہ دلہ یار نبی دے آ یار دا بن یار نبی دے صلاح نبیلمیلبہی صلاحی و سلام سلاتم و سلام علئی کا یا رسول نہایت ہی واجب الحترام بزرگوں دوستوں پیارے عزیز سنی ہنفی بریلوی مسلمان بھائیوں اور میریوں بہنوں آج دی اے بابرکت نورانی اور روحانی تقریب جلسہ مبارکہ خلیفہ اے اول، خلیفہ برحق خلیفہ بلافست حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق کے اکبر سب کہو رضی اللہ تعالی ان ہو آپ یاد پاک کے اندر االانہ جلسہ مبارکہ مرکزی جامع مسجد زینت المساجد کے اندر انعقاد پذیر حضرت پیر طریقت رحبر شریعت نباز قوم پاسبان مسلک کے رضا کبلا حاجی صاحب دامت برقات ملک سیا آپ کے حکم دی تعمیل کردہ آیا یہ نہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے الحمد للہ یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے ان شفقت ان دی, دی نظر کرم کہ میرے جیسا کم علم بالکل جانی نہ نہ تین نہرچ اے آپ دی مہربانی تفقت کہ سارے جیسے گناگار بھی ناظری دا موقع دے اٹا وداؤ دی کوشش فرمان دے نے ورنہ سچی بات ہے پلے ککھ بھی نہیں اے نا دا فیضان ہے دی نظر کرم کرن اور دعا کرو اللہ کریم انکا پاکوں دا صدقہ جتھے جتھے بھی رہیے جس جس مقام جائیے ابے مسلک علاق کا خوب پرچار کریے اور ہر سچ کا پرچم لہرا رہیے میرے تو پیشتر برادر طریقت حضرت مولانا علامہ محمد منور صاحب عثمانی قادری رضوی خطیب جامع مسجد مہاجرین منڈی مرید کے آپ اپنے موج حسان تو اور سب نستفیز فرما رہے سن دعا اللہ کریم فضل جذبہ تبلی کے دین ایمان جان چر لحاظ نہ خیرو برقت صاحبزہ والا شان حضرت صاحبزہ مولانا الحاج محمد داؤ صاحب رضوی آپ مینو حکم فرما رہے سن کہ اج س واقعہ جڑا سناؤ بیان سناؤ وہ ہجرت والا سناؤ تو دی یادیں پاگ اندر اج پروگرام ہے ہجرت دی رات وہ بھی میری سرکار سن مکے دیا کافی کافرہ مشرقا نے ساری سرکار دے مکان نو نا پایا کہ اپنے بڑے بڑے برشے یعنی اینج سمجھو کہ اپنی یوت فورس کی بولو میرے بولنا ہے تو ذرا جرا دیا میری عادت ہے ادھی تقریر میں آپ کرنا تو ادھی نال لو لو کروانا یعنی اینج سمجھو کہ مکے دے ابو جال پارٹی ابو لاب اینڈ پارٹی جن بھی نے نے اپنی یوت فورس جڑی بنائی یوت فورس ہے. کڑی فورس ہے بولو بھی یوت فورس او جناب سرکار دے مکان دے آلے دو کلار دیتے بڑے بڑے, بڑے برچ تے خبردار کر دے دن نہ رہنا ہے جانے نہ پائے پر یہاں کی پتا سوتھ فورس سے جوت فورس والوں جو اور وڈیا وڈیا وڈیریا کی پتا سنا جی پکڑن کا جنہوں جنا جی میرا مطلب ہے دبانے کا جنہوں نے غلط ازائم بنا کے تے غلط انداز بنا کے پیش آنے دا پروگرام انہوں نے بنایا انار کی پتا سی کہ اے تے محبوب ہی بڑی شان والا وال مزہ نہیں آیا کھچکیا وال کر کے آخو سبحان اللہ سرکار دے نال محبت رکھتے ہو محبت بڑے انداز آخو سبحان اللہ اونا پروگرام بنایا کہ لے خبردار والی جانے نہ پائے پر ان دا سین اپنا سی کہ ساری یوت فورس سے تو جنگے پلے نے جناب جی میرا مطلب رلنگ پر اس یوتھ فورس ابو جال تے ابو لاب کی یوت فورس میں کی تے ابو جال ابو لاب کی پتا تے محبوب ہو جی شان والا جس سونے دے بارے بچ خود رحمان فرمانے فرمایا یاسم کا منن ناس جنو قرآن پاگ نال پیارے پیار برے انداز چاخوسبان اللہ ہولی بولیا جان بول کے میں سمجھا گا انہوں قرآن پیار نہیں جنوب پیار ہے اللہ اواز اگر شروع ہوندی یقین کرو ٹوٹیاں تک بیٹھے نظر آنے سن جاگ کے پیاہ کرو لوکی گاڑا کھن لگیاں شرمانے نہیں گانے گا لگیا شرمانے نہیں غلط پیڑے بول بول لگے غلط قسم دیا سٹوریاں بیان کر لگیاں شرمانے نہیں ابھی اللہ رسروج کا سونا بیان سن کے دے پھر قرآن دی مبارک مبارکب والا اپنا بیان سن کے کیوں شرم محسوس سن دی؟ کس کیا؟ گاج نہ کے سبحان اللہ اللہ جانی برکت اطاف رہا. فرمایا واللہ یاس جدی اللہ جدی نے اپنے قدرت ہوا جی کون دبا سکو دبان والے خود دبے گا خود دبنے گا دب گئے او دا ذکر مٹان والے او شان کٹا والے خود مٹ گئے مر گئے اور گئے مرموئی مٹی دے تھلے لیکن الحمدللہ للہ محبوب دیا شانہ چرچے اج بھی ہو سرکار دے مکان دے آلے دولے گھیرا یوتھ فورس والے کن بولو او اس دور دی یوت فورس ہیرا پا بڑے بڑے چو اچھے لمے گبرو بھائی تیار ہو ہو محبوب نو آرڈر تھی محبوب ہوں ہجرت فرمانی جدو آرڈر ہو گیا نا رب کی بارگو محبوب ہوں ہجرت فرمانی ہجرت کا جدو جناب آڈر ہویا سرکار تیاری فرمائی پتا دیے کہ میرے مکان دے آلے دوالے انہوں نے گھیرا پایا خروتے نے کس کسا کے سرکار نے اپنے چوتھے خلیفا حضرت مولا علی کردہ ملا وجہ الکدیم بلایا تب بلا کے آپ سرکار نے فرمایا علی عرض کیتا میری سرکار کی حکم ہے فرمایا, <تصحیح> فرمایا اے فلانے فلانے دیا امانتہ نے دن چڑھے گا تے فلانے فلانے دیا امانتا انہوں کے حوالے کر کے تسان بھی مدینے آ جانے ایسے آرام نال سو جاؤ سو جاؤ دن چڑھے کرتے فلانے فلانے دیا مانتا انہوں دے کے بھی مدی مدینے بھی مدی آ جان کل مدینہ کل مدینہ دعا کرو اللہ تعالی سارے مدینے شریف دی حاضری نہیں سی خانے دی زیارت نصیب سی علی سرکار دے بستر آرام نال ستے نے اور اس یقین نال ستے نے میری سرکار نے فرما دتا ہے کہ دن چڑھے گا ان شاء چڑھنا ہے بھی چڑھنا سرکار مبارک منہ نکلی بات بولو کدی غلط ہو سکتی دن بھی چڑھنا سرکار نے میمتا فلانے فلانے دیا دنیا نے تو دے کے توں بھی مدینے علی شیر خدا دا یقین اور پکا یقین کہ اللہ دے فضل و کرم میں بھی مدینے جانا ہی جانا ہی سجے کلوتے جنا جی بندہ خود محسوس کروتے تیاری کر کے ٹپ ٹپ کے کنڈا ٹپ کے اگر جنا جی جالا مار کے آ گیا اندر تے یہاں نے تو وینا کون ویخنا بستر کچھ آیا یہ کاروائی پانی شروع کر دینی ہے میرا ہی بنے گا ادی شیرے خدا دے سن، سرکار سنکار منہ نکلی بات کدی گلت ہو سکتی میرا وال بھی ڈیگا نہیں کر سکتے کلوتے نہیں یوتھ فورس والے مدد آرام کرنا دن چڑھیا جا جانتا نے آخیا اس پروگرام کے مطابقہ ہوں سرکار اپنے گھروں نکلے اپنے مکان مبارک چار نکلے کلے دبے پیروں نال نہیں راتو جو کرنا لکی نکلنے وی نے لے بھائی کوئی دو چار کھلوتے میرے مخالف ہسا مقصود مخصوص ہے بڑے دبے پیروں نہ لگے سرکار انج نہیں نکلے بڑی شان تے بڑی آن نا؟ آم نام سرکار نے گھر کا دروازہ دا کھولیا تے میرے تکا دمنی والے دے چہرے والے بلہ دیا پیاریاں زلفا والے بل پجر دی پیاری بے شامی والے یا سی دیا مبارک تے سونے دنداں والے الم نشرا پیارے سینے والے بمان پیاری سونی دبان والے دے پیارے زمانے والے لا لاہن کا دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھ والے نبی میرے تیرے صلی اللہ علیہ وسلم سنو مسلمانوں اپنے گھر مبارک دا دروازہ کھولیا نے قدم ٹکایا سرکار پڑتے پہنے بسم اللہ ہر سورہ یاسی شریف کی تلاوت کردیا نکلے آخو سبحان سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دیا نکلے چپ کر کے نہیں قرآن پڑھدے بولو کی پڑھدی اللہ قرآن پڑھن دی سارا نو عطا فرمائے فرمائی اے محلے والے ہو اپنی قسمت ناس کرو, کرو کہ اللہ کریم نے تو محلے کا بھی بچیاں دا بھی بہترین درس بنایا تے تے کی کیتے اور اللہ توفیق دے اپنی بچیا نو بچیاں نو ایو جہ درسا بھیجو جب قرآن بھی پڑھایا جائے تال جہد قرآن نازل ہوا وہ شانا بھی سکھائی پڑھائی خبردارو پر جائے ہو جائی داریاں والنا پڑ جائیو نہ مو کریو نہ چندے دیو نہ ہو جانوں کوئی ہور کوئی شیوہ دیو اے پاسے ہو جائی پاسی آو جتھے سرکار دا عشق سکھایا جائے حضور دی محبت دے درست دیتے جاؤں سرکار دی عشق و محبت دے جام پر پر کے پلائے جاؤں سورہ یاسی شیر دی تلاوت کر دیں سرکار جی دو نکلے نا اور میرے دیکھو نا تیوت فورس جنابی اور خبردارو میں اپنی ٹھے پہ دسنا وہ بولیاں پہ بول بول خبردار ہاں ادھر میری سرکار نے توجہ کرنا سرکار نے بک پری مٹی کی پری مٹھ یا سارے نہیں بولتے مٹی کی بھری مٹھ میری نے کے مٹی دبو دی یوتھ فورس جناب لپ کے مٹی کی فرمایا دل مجوے چہرے سیاہ ہو جانا بوتے بوتھ اج بک پر کے مٹی دیا سرکار نے سٹی نا وہ جن یوت فورس تھی دے جناب کی جانے پہ جیڑ او فڑا تڑا نظر ہی کوئی نہیں بھائی کی خیال ہے ابو جال نے جڑی یوتھ فورس کھلاری سی کوئی انی کھلاری سی سمجھانا مقصود ہے بولو سی مشہور ہے نا جفہ مشہور ہے نا کہ اہم جنو جار جو مردی مرضی پٹھیاں سیدیاں بازیاں مارے پہ کرے پر جفہ جفا نہیں میرا خیال ہے ابو جال ابو لاب نے اپنی یوتھ فورس کلاری ہونی الاری ہونی بولو تو سی سجاخی ہو سکتا ہے میں اپنے ذوق دی گل کرنا ہو سکتا ہے جیڑی یوتھ فورس اپنی انہیں کھلاری چہرے اکھا کوئی دور تو ویکنا کھوپے ایٹکا بھی لوائیاں تگڑے ہو کے دیکھنا کسی ایویں نظری کچھ نہیں آ جانے نہ یوتھ فورس والے بھی جے تو تا نبی حاضر نہ در ہے تو سانو ہاں یوتھ فورس آ نہیں آوت فورس کے جڑے وڈیری نے آدھے نے کہ نہیں آتے آدھے نہ بڑی سونا جی تا نبی حاضر نہ در ہے تو وکھاؤ ہاں آخو اجت فورس سے انہوں کے وڈیری ہو اس دور یوتھ فورس دور دن بھی وڈیر سن میرے نبی سوریا شریف پڑھتے پھر وڈیر یوتھ فورس والوں نبی لگتا بھی نظر آیا اے اے تو پیو دادے نظر نہیں آیا سدا نبی لگتا آیا تو کتوں نظر آوے ہاں ہاں دیکھنا چاہیے آ سکی کووالی اکھ عمر فاروق والی اکھ لیا پیارے عثمان علی والی اخلیا مولا علی والی اکھ لیا ہسانین کریمین تیے بین تاہر کما رین نیے رین آبین شہیدین حسن حسین والی اللہ, صل اللہ, صل اللہ اپنی ماں دسو سرکار دے پہ جانے نظر آئے کچھی بولو نظر آئے نی خیال ہے سرکار ان پہ لنگتے پر نظر کسی نی آ پتا چلتا ہے کہ آ تر جو بلکاتا معاش دیکھے اور دیتا آئے نظر کیا دے الحمد للہ ویکن والے ویستے پہنے اور ویکن والے ویستے نے پر اندی بلا جانے کی شام محمد دا سرکار گزرے دے پر نظر کسی نہیں آئے میری سرکار بڑی شانہ لنگ کے مکے وچوں گلیا ہوئے باب ازما دے کولوں بیت اللہ شریف دے کولوں میرے والے گی تو مزہ آئے گھو مکے دیا گلیاں سرکار ہوئے تے بیت اللہ شریف او دے کولوں دی سرکار اوس اللہ دے کارنو اپنا دیدار کروان دے ہوئے اللہ دے کارنو اپنی زیارت کروان دے ہوئے میری سرکار مکہ دیاں گلیاں ویچھو ہون دے ہوئے پچھو جنہ نے بیکھے ابو بکر صدیق داکار الحمدللہ ایسے گناہگار نے بھی بیکھے ہیں مکہ شریف بیعت اللہ شریف دے کولوں سرکار ہون دے ہوئے آنج کر کے نا اے گزر اگے جناب جی چوک ایک جناب گلی گلی داخل ہو جائے گلی خبر پاسے غار گار سبو بکر صدیق کا سرکار عدت ابو بکر صدیق واہ آبو بکر صدیق تاریخ قسمت قربان جائیے کائنات والی و مختار خود چل, آئی تو دروازے تے. دا آج دا پیر چل کے دروازے کون قسمت خوشی پھلیا سما نہیں گل گلت نہیں آتا آج اس چوہویں صدی دے گئے گزرے دور چھے پیر چل کے ایمان نال کسی مرید تشریف لے جائے تے مرید خوشی نل پھلیا سما نہیں چڑ جا غور جروجے کا مختار لے جائے اوہ ابو بکر صدیق کی قسمت جناب گھر پہنچے دروازے کھلتے ابو بکر صدیق پہلے ہی تیار کھلوتے آ دل دلانو راہ پہلے ہی تیار کلوتے مختصر صدیق اکبر جبدی نہ آپ دی خدمت چادر ہو جائے آ فرمایا پیارے ابو بکر ہجرت کا حکم ہوا حضور میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا نال جان بولو تسان تسان نال تو ابو بکر آلیفا برحق خلیفہ ہے خلیفہ خلیفا ہے بلا فصل ابو نال ہاں جی چل پہ مکے دیا گلیاں ہوں ہوئے جنہوں اللہ نے وہ اس مقام کی زیارت نصیب فرمائیے انہوں نے تے بازار دی زیارت نصیب فرمائیے, فرمائیے جن... صدیق اکبر اللہ آپ کی خدمت چادر ہوئے آکا کی حکم ہے فرمایا پیارے ابو بکر ہجرت کا حکم ہویا ہے حضور میرے واسطے کی حکم ہے پرمایا تو جان بولو تو جان سرکار دال ابو بکر آہا خلیفہ برحق خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل ابو بکر نال ہاں جی چل پہ مکے دیا گلیاں بھی ہوں دے ہوئے جلہ نے اس مقام دی زیارت نصیب فرمائی ہے انہوں گلیاں بازار کی زیارت نصیب فرمائیے زندگی دے اندر او ذرا اس منظر تے پہنچو ذرا منظر اپنے سامنے لیاؤ تے او جگہ تے ذرا عالم تصور پہنچو ابو بکر صدیق سرکار نے نال لیا تو مکے دیا گلیاں بازار میں سرکار ہوں دے شہر مکہ تو تقریباً پن ست کلو میٹر دور او ایک عظیم یادگار تے تہاڑے جن نو جبل سور کہ او اس پہاڑ تک پہنچے آکا ہن کی کامے فرمایا ابو بکر ہن اتنے جانا بولو جنہیں وہ پہاڑ دی جارت کی کیتی ہے پوچھو بڑا دشوار گزار رستہ ہے غارے ہی را جبلے نور جنوں کہندے نے او دا رستہ بہت آسان ہے الحمدللہ فخر نہیں دریا کاری کے طور پر نہیں گنا لگا بلکہ تحدیشے نعمت دے دے تے او کرم تے فضل تے تا کرد کہ اس چیز نے جدو پہلی مرتبہ ہاضری دتی خیال آیا کہ یار وہ پہاڑ او غار بھی ویکنا چاہیے جنہیں گار پہاڑاں دیا چوٹیاں گارا جا کے سونے نے اپنی دی بخشے دیا دعو منگایا او بھی جگہ گارا ویخ آئیے یار چل کے ساتیاں نے پروگرام بنایا کہ کل ان چلان گے مان ج جی دو ارادہ بن گیا کہ کل چلا گے میں جناب جی اٹ پہ روزہ رکھ لیا اٹ پہ میں کیا بھائی روزہ رکھ کے چلنا ہے روزہ بھی اٹھ پہا الحمد اٹھ پہا روزہ رکھ کے یقین کرو جناب جی میں اس پہاڑ دی غار تک اٹ پہرے روزے پہنچیا میرے ساتھی جیت تین تین تے چار چار تے پانچ پانچ سال لے کے گئے ایک مرتبہ میں پچھلے سال کی تقریباً گل آ پوکار صاحب پنڈ گئے اتنے جی. آزاد کشمیر نکیال بھی جناب جی تبلیغی پروگرام کبلا جی صاحب پچھلے سال دی گل ہے تے صاحب محمد رف صاحب بھی نال سن تے میرا چھوٹا جناب جی وڈے تو چھوٹا بچہ محمد اسد رزا جنہیں تجربے صاحب دی موجودگی نا ناشری بھی سنائی اے بھی نال یہ تو دونوں جنادی دے جانے حضرت صاحب ماشاءاللہ اللہ دی کی پرواس جان یقین کرو حضرت صاحب تے ولائد دی پرواز میں جان تین جناب جی کاری ابد التیف جلالی صاحب اے میرے پیچھے کرین دا کم دے رہا یعنی پیچھوں جناب مینو ڈاہ دے کے جناب جی چڑھان پا میں سر بھائی اج تک جناب جی میرا مطلب یہ رہ گیا اجت کوئی نہیں کوئی پانچ سات سال ہے کہ جناب جی اندرون نقیال تو جناب جی او پہاڑوں دی چوٹی تک پہنچے ہاں جی حدرت صاحب حوصلہ افزائی دے شیری رنوی صاحب شیریا کنگ شیری حوصلہ افزائی ہاں جی آپ چڑھتے آ میں سرکار آپ ولائد کی پروار نہ جا رہے ہوں اگیے ہاں جی بہرحال یعنی اس طرح جناب جدو اس پاس کرے پہاڑا تے. تے یقین کرو کئی سال لے کے تے جدو پتہ لگیا نا کہ ایس پہاڑ دی چوٹی تے غارے تے غار دے اندر سرکار جا کے اثا گنا گار بخشے دیا دعو منگتے رہوزہ رکھ کے لمبا چڑے میں ساہ نہ لوا تو اڑتا جا میرے ساتھی بہ بہ کے پانی پی آخ یاد ہوا ساہ دیں گی اور میں کہ جلدی کرو پھر قسمت راہ کر بہت سوکھا پر بڑا دشوار گزار پابندیاں ارے یہاں کیا لینے آتے ہو یہاں کیا دھرا ہے کعب آب کی طرف جا کعبے میں ایک نماز کا ایک لاکھ کے برابر ثواب ہے میں کہ چلیا تین پتا نہیں ادھر سواخت آ اتنا نے ڈیرا لائی رکھے جن کا کعبے نے بھی کاروبا بنا چلے تبلا بلا چڑیا ہاں جی تینوں کی نہ پابندیاں نہیں لیکن سغار دی یعنی پہاڑ دی چوٹی, تے چوٹی تے اپنا بیچگار. چوٹی ہو سی ربو بکر سدھی گست بست ارد کرنے پر میں اتر جانا ہے. ارد کیتی سونیا اس پہاڑ پتھر نوکدار نے نوکیلے پتھر نے چنجدار پتھر نے کملی والا تیرے ناظ نی نورانی قدم چونجدار پتھروں سے آن ابو بکر صدیق کی محبت اگوارہ نہیں کرتی کہ تیرے ناز قدم چونجدار پتھر جہرے چپ حضور میرا پروگرام ہوئے تے میری عرض ہے سونے تسی میرے تے سوار ہو جاؤ علامہ عثمانی صاحب فرما رہے سننا علی نے عرض کیتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سونے تصویر کندھے سے سوار ہو جاؤ تو یہ جڑے بت نے گراؤ سکار نے فرمایا لی تبوت کا بوجھ نہیں سار سکتا اتنے آخی ہوئی نہیں ابو بکر تو نبو بوجھ نہیں چھا سکتا سرکار بڑے جناب جی پیار نلت محبت سرکار ابو بکر دے کندیاں تے سواری فرمای ابو بکر دے کندیاں تے سوار ہو کے نا سکار ہوں میرا دیکھو نا پہاڑ بڑی بلند چوٹی ہےکر اپنے آقا نو اپنے تے تٹا کے لئے گئے آ جی جدو گیا نہ چوٹی تے ادب کے نام سرکار نے اپنے کندیاں تو تھلے اتاریا ارد کی آقا ہوں پروگرام کی ہے فرمایا ہوں غار میں نو اجازت نہیں فرما دے میں غار پہلے جا تاکہ میں غار کا سروے کر جے کوئی صاف سوف کرنا والی ہے تو میں کر دے ہوں آقا نے اجازت فرمائی ٹھیک ہے ابو بکر گار جا کے دیکھا اس وار جگہ جگہ تراخ سن بولو سراخ آپ نے نو ساف کر کے تے اپنی چادر مبارک دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا اور غار بھی سراخ نہ جہے گار میں سوراخ سن ان سوراخ بند کیتا اخیر چادر ختم ہو گئی سورخ خالی رہ گیا ابو بکر صدیق نے اس سوراخ اپنی اڈی رکھ کتابہ میں آتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی تیڑھی وار اس وار بہت عرصے کو ایک سپ نے ڈیرا لایا ہوا اس تانگ اتے جناب جی ڈیرا لا کے بیٹھا سی کدی نہ کدی نبی آخر زمان رب دے پیارے حبیب نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر میرے گھر ہوے گا تے میں بھی اپنا ان سراخان بھی بننے نکل کے اسے سونے دادی دار اس سونے دیدار کر لوں گا اس آس نالا لا کے جگہ جگہ تے سراخ کر کے سپ بیٹھا ہوا سی سراخ ہو گیا بند جڑا ایک سوراخ باقی رہ گیا اتے سی اکبر رضی اللہ تعال نے اپنی ایڑی رکھ دی ارد کی اللہ علیہ وسلم سونے ہن تشریف لے آؤ میرے آقا آکا رارچ تشریف لے آئے ہن اندر در جدو نبو بتی بھینی خوشبو مہکی غار نبوت دی بھینی بھینی خوشبو جب مہکی نا آپ دی نبوت دی خوشبو جب سوراخ داخل ہوئی نا سرخان جا سپ ڈیرا لا کے بیٹھا بھی جدو نبوت دی بھینی بھینی خوشبو پہنچی نا تو سپ وجہ بے قرار ہو کے آیا سوراخان والے پاسے کہ اج میری قسمت کا ستارہ چمکے اج سال بھی آس پوری ہو گئی آج اس بھی تو من نہ رہنا انگلیاں رہے ہیں جدو آیا سراخ آول جس سراخ والاوے اوہ بند جیڑے پاسے جاوے اوہو ایران بند اخیر چلدہ چلدہ او سب جتھے ابو بکر صدیق دی ایڑی سی نا اوہ اس ایڑی والے سراخ والے پاسے آیا کہ آکے کوشش کر دائے کہ اپنا سر سدھی کے اکبر ایڑی نہ رگڑا ابو بکر اپنی ایڑی اٹھا میری ذرا بنے نکل دے تو بڑی دیر آس لا کے اسے سونے محبوب نو ویک لے کے اتے ڈیڑا لایا میرا ویکن کا موقع اج میرا دل ہے, ہے تو تج اڈی کا کہ بند کیا ہے سونے دراڈی اٹھا مینو بننے نکل کے سونے درا دیدار در کر لے صدیق اکبر نے اپنی اڈی ہور دبائی کہ اے موضوع قسم دا جانور ہے ہو سکتا بننے نکل کے میری سرکار نو تکلیف دے وے اور دوسرا ہے سب تو ویڈی بات کہ سرکار دے آرام کلل نہ آ جائے حضور اپنی کی گود میں سر انور رکھ کے تے آرام فرما ادھر سپ جناب جی میرا مطلب ہے بننے نکل دا پروگرام بنا رہے او دا صدیق اکبر کی اس دعا نے رنگ لاڑی اندروئی لاب ہی رسول لائے سلو علیہ وسلم نری کملی والے کا چہرہ بدو کملی والے اپنے دل پورے کر د اپنی زندگی سونے تو اج ہوئے کے پوری کر کہ جی او وہ او تمنا نے رنگ لیا ادھرو سپ جی اسدو نے رنگ لیا کہ سونا جیسے تو ڈی لا کے بیٹھا سو آئے لیکن ابو بکر سی کے دبائی ری نے نہیں راہ عاشق جنے نے سپ دی بے قراری والے آدم دیکھ کے اس طرح ذکر کیتا ہے کہ سب بولیاتے کی کرکی سپ بولیا تو کی بولیا کر سپ بولیا تو ای بولیا گزاری جل خاری ہزار اج مالی باغ نہیں آئی جدو بہارا اچھی بول اللہ آیا سپ جناب کی بےکراری جناب دی را چلو ایک بند ہو گیا دوجا بند ہوا تیجے پر کی پتا سی تیرے بہتا شوق رکھن والا تے دیدار دی تاب رکھن والا بو بخر ہاں دی؟ جی جی تمنا نے اج رنگ لیا خوب سرکار دا چہرہ جانور اپنی گودے کملی والے ویخ رہے ہاں؟ آہا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہ ہاں؟ ایک نظر کرم دی تک ہاں جی آپ سرکار بھی جنابی کی جناب کی ذوق میں آ کے کی فرما الفی تن میرا چشی ہوے میں مرشد وے کارو لو مٹ لکھ لکھ چشمہ ہو کھولا ایک کجا ہوں اتنے نے دکھا صبر سبر نیا تے میں ہونے والی جہ دا دیدار یا ہضرت تے مینو لکھ کروڑا ہجا رضی اللہ تالن ہوتی اس دعا نے رنگ لیا گار دعا تمنا جیڑی آپ نے فرمائی رسول وسلم ابو بکر دیا اکان کا چورا بدوا ہو کملی والے ویک ویخ کے زندگی پوری دا صاحب لینا شیر بڑا فیٹ ذرا سنا دیتا جاوے کی اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں جیسے میری سرکار ہے جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میری اللہ اللہ اللہ ہل لو جہی ہے کچھ کائنات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حاضر ہو کے عرض کرنے والوں نے عرض کیتی ہے ام المؤمنین کوئی حضور دے اوصاف کوئی حضور دے کمالات کوئی سرکار دے خلب دے بارے میں بیان فرماؤ کہ اما عائشہ صدیقہ کی فرمانے رضی اللہ تعالی نہا تیری تے میری امی جان کی فرماندیاں فرمایا ما کان خُلُقُ الْقُرآن سیدہ ملمو منی رضی اللہ تعالی نا فرماندیا نے فرمایا کہ الحمدی الف تو لے کے بنناس کی سین تک سارا قرآن ہی کملی والے جی شان سارا قرآن اوہ وہ جی شان والا ہے کہ جچتا کہڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یارے گار ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی نو خوب دبایا اخیر سب نے حضرت صدیق اکبر جدو ڈگ چلے بھی ایڑی نہیں اٹھائی سرکار دی آرام نہ آئے میری موبائل جانور تکلیف نہ پہنچا ہزور آرام دا خیال پاس اپنی جان کی پرواہ نہیں کی لیکن میری سرکار دی آرام خلل نہ اخیر اس زہر نے آپ دے وجود دے اثر کیتا وجود دے اندر زہر پھیلنا شروع ہویا تکلیف جدو جی ودی ابو بکسی دی آنسو جاری ہوئے تکلیف دی شدت دی وجہ سے جدو جی اکھا آنسو نکلے نا گرم گرم تے گود دے اندر سرکار دا سرے انور سی میرے دیکھو مزہ آئے گا ای نہ اکھانچوں نکلے ہوئے ابو بکسی دیپ دیا اکھانچ نکلے ہوئے گرم گرم آنسو نے گود ان نکلے ہوئے آسو نے میرے نبی پاک دے رخسار دیا رخسار بوسے لذور علی سلاط و سلام نے چشمان نبوت نبوبت کھولی تو آپ نے اپنی مبارک اکا نو کھولیا تے دیکھا ابو بکر رو رہے سرکار نے فما ما جب کا جا ابو بکر اے میرے ابو بکر تیو کی رولایا تین کن تکلیف میرا اندازہ فرماؤ میری سکار ابو بکر اج کر کے رونا بھی گوارا نہیں تو جام کا پتر ابو بکرات تبرابی کرے جڑا بد بخت پلیت جہنم کا بالن حضرت ابو بکر صدیق کی شان رچ گالی کڈے بکواس بکے پونکے اپنی ماں نے میرا نبی وہ چاہا سمجھے گا سرکار کدی بھی اس کو برداشت نہیں کر پسند نہیں کران نم دے جا میرے پیارے آقا دے دار ابو بکت صدیق کی شان بکواس پکتا ہے. ابو بکت صدیق بڑی شانواد ہے آخو ابو بکت صدیق کھچ کے بولو ابو بکت صدیق ہے؟ بڑی, شان, بڑی, شان, شان, بڑی شان, شان والے یقین سرکار نے فرما ابو بکت تین کنے رو سونے میرے ماں باپ قربان کملی والا کسی مرد جانور نے کسی زہریلے جانور نے ڈنگ چلا دن میرے دیکھو نا ایڑی ڈنگ جاند کی تے حضور کسی نے موضوع جانور نے ڈنگ چلایا سرکار نے سنگ کی فرمایا یہ میرے وو آج مان لو پندرہ صدی دے گیر گزرے دور چرید اپنے پیر ویل اس طرح لت نہیں پلا پیر نہیں کر سمجھ لیکن ابو بکر صدیق تیری عزمت و قربان جاوا تین کائنات دا والی اور مختار سارے جہانا دا پیر تے پیران دا پیر فرما رہے ای میرے والا. ایڈی اگے کی سرکار نے میرا دیکھو اپنا نوابے دہن اج ایڈی تے لگایا بیماری تکلیف کے جان کا پتا ہی نہیں بھائی کتنا جناب سرکار دے لواب پاک لوابے دہن چمان جی جتو کم مبارک اتنا جناب جی میرا مطلب کمال رکھ خود کملی والا کتنی شانت کمال کا مالک ہے شفا مل گئی غار در ابو بکر تے سرکار غار وچ بس چخری بات کرنا پھر انشاءاللہ شاء اللہ بجے تک سارے کی فراغت سارے فارغ ہو گئے جس وقت وچ اس طرح بیٹھے پچھو کوج لان آئے بھی تر پی جدو پتا لگ تو نکل گئے تیرا پایا یوت پروس آ لیا فرو جانے نہ پائے پیچھا کرو بجو پجے جناب پیچھا کر دے کھوج لے لے لے کو جی جنا دیو ہزار ہے دو ہے پہاڑ تک پہنچے نا جناب پہاڑ دے دامن تک آ کے تک دو نہیں کہیں گے کہ ہوں اتنے بہن اگوں ایک پیچھوں دو اگوں ایک قلموں کے نشانہ تناب ای کر کے جناب اتنے گیا پہاڑ کی چوٹی تے کلو کے ہوں دینا بھی اتوں تک آیا اگوں پتا لگتا میں کہ چولو تاری خان گئی آکڑیا نو کی پتا لگے کہڑے پسے گئے نے آکڑے ہوئے تھلو گل بات ٹنگا چوڑیاں سر روڈا گردن موٹی ستن چھوٹی یہ متکبر کمپنی تو غروری غرور کی تے دے کوئی ہوں شناباشکا کوئی یقین کرو نالے تا دی بھی نی بھی نی غار دے اندر سونا بھی نظر تے سونے دا یار بھی نظر آکڑیا نو بالکل نظر آ آخر آ گار منہ چھوڑ کے پتا نہیں لگتا اتو تک جی ایمانہ تھوڑے چھک جانے دے اللہ جس کی نجات ہو گئی راض جی مستفا ذات ہو گئی اور راجی جینے اتفا ذات ہو گئی اور جگری برات ہو گئی دیکھ لو سارے جہاں تے ابو بکر صدیق کے دے نام کے چرچے پہ دی ہیں بھی جگہ وکری برا ہو گئی ہوں جناب دی وہ بنے کل ہو کے پینے پتا ہی لگتا اندر ابو بکر صدیق بارگاہ کی کر کرے سونے آ ہاں. گئے دشمن آ گئے یہ اور میری چھیٹ پنجابی دے اندر یہ سمجھو کہ جٹھورس والے آ گئے دشمن آ گئے اور جہاں گلان اس وا کے اندر ابو بکرے سونے نا اللہ نے ازلوں تو ہی رب علم شریف کہ چزل تو ہی جہاں گلان غار میں ہوئی سن رب کے شروع تو ہی علم سن اللہ تعالی نے ازلوں تو ہی قرآن دیا تمنا دے سامنے آ گا دن قائم ہو سن اگلا تو رب کریم نے تدکرا قرآن فرمایا کی فرمایا تحم رسول اللہ, اللہ دو میں کا دوسرا غار میں ان یقلوں نے لا سرکار نے اپنے صاحب شہادی نو ابو بکر فرمایا لا تحظ میرے یار ابو بکر اللہ, اللہ سادے بولو اللہ سادے اللہ, اللہ, اللہ جان رب ہوئے دس روا دنیا کیڑی طاقت جہاں انہوں نے کچھ بگاڑ سکے جنہ نال اللہ رسول ہون کچھ بگاڑ سد ہے الحمد آج اونا ان یاداں پہ منا جان رب بھی ہے رب کا رسول بھی اور پیا محبوب نے اونا نو اپنا محبوب بنایا اور پیارے محبوب سسلم تو پھر اونا نے اپنا تن من تھن مال جان اولاد ہر شہ قربان کی جنہ نے سونے تو اپنا سب کچھ قربان کیا ہر شہ سونے تو واری پھر مدینے والے آکا نے بھی کرم نوازی فرمائی جدو آخری وقت آدھا آپ نے پھر وسیعت فرمائی ابو بکر صدیق نے کہ جدو میری روح میرے جسم چواز کر جائے تو میرا جنادہ تیار کر کے میری سرکار بارگاہ سکار جانا چاہیے سونے دے حضور میری طرف سلام عرض کرنا کہنا یار سول اللہ ابو بکر آپ کا یاد ہا دے اور آپ دے پہلو ہی دفن ہونے کی اجازت چاہ فرمایا جی اجازت مل جائے سونے دی طرفوں اجازت ہو جائے تو دفنا دینا جی اجازت نہ ہومینا کے قبرستان مسلمانوں کے قبرستان آم قبرستان بھی دفنا دینا پھر وقت آیا یقین کرو آپ دا جنادہ مبارک تیار کر کے سرخار دی بار گز پیش کیتا گیا سلام کیتا گیا حضور ابو بطر حاضرے آب دے پہلو دفن ہونے دی اجازت آند ہے اندر بیان موجود یقین کرو تفسیر کبھی امام فخر نازی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا اور انہوں نے تفصیل دے حوالے کے گجرہ والے گنٹے گھر جہی گلی ہے نا اس گلی ایک دیوبندیاں دا کاری اونے کتاب چھاپی حیات بردیر احمد عل لال اس کتاب دا صفحہ نمبر ست تے صفحہ نمبر سٹ دے اتنے ابو بکر صدیق دا اس نے عقیدہ نقل کیا کہ کی کہ انہوں نے جناب جیدہ جی نکل کر کے کہا ہے کہ ابو بکر سدیق سے جناب چلتا چلتا ہے جناب جی روزہ ارورت جس چاپ جنادہ پیش کیتا گیا چار پائی رکھی گئی آپ کی وسیحت کے مطابق ارد کیتا گیا روزہ اتحر دروازہ خود بخود کھل گیا اندروں آواز آئی ادخل محبوب نحبوب کو پہنچا دوار ابو بکر صدیقار ساتھی سفر کا بھی ساتھی ہزر کا بھی ساتھی اہدا کا بھی ساتھی خندق کا بھی ساتھی اور گدر کا بھی ساتھی مکے کا بھی ساتھی مدینے کا بھی ساتھی غار کا بھی ساتھی اج مغار کا بھی ساتھی پھر جناب جی اپنے پہلو اجازت خود مدعی حبیب آئی حبیب محبوب نو محبوب وقت محبوب نو محبوب کو منظر کشی کرنے والا منظر کشی کردا کہ اس ویل عالم تصور دے اندر اس منظر نو سامنے رکھ کے ذکر کرا ذکر کرتا کاندہ کاندہ دیکھو اندر عجب نظارے رو سے اندر ذرا گج کے بولو رو سے اندر اور رو سے اندر اجب نظارے رو سے اندر اے رو سے اندر اجب نظارے رو اندر اے رو اندر الدر اجب نظارے روزے الدر نظارے رحمت رب دی تھا تھا ہمارے رحمت رب دی اور رحمت رب دی تھا تھا ہمارے اور, اور عیسا کام کرے ہے ریسا کرے ہے مانا و آخرا حمد اللہ ربد العالمی